اللہ محمد ثم الرحیم اللہ علیکم ثمّ الرّم ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوشری میں سے شرح <تصفح> اوراد فتح میں اسماء الحسنہ کی شاہ میں ہے اسماء الحسنہ میں سے اس میں مقدس العد جل جلال کی توضیع اور تشریح میں ہے ہاں جی العدل معنیٰ اور توجیحات کے سلسلے میں ہمارا درست کا سلسلہ چل رہا ہے اس سلسلے میں درست نمبر آج کی درست جو ہے سات سو بیالیس پبلک جو ہے تین سو چوراسی ہے ہاں جی سات سو بیالیس شروع دروس کی درست کی تعداد ہے عورات فتح شریف کی اور تین سو چوراسی جو ہے عورات فتح کی تشریحات کے درست نمبر ہے اس میں جو ہے علمان مختلف توجہات کی ان میں سے کتاب اردو میں لکھا ہے علماء السن الجماعر کے عالم دن کتاب خصوصیات شرح خصوصیات اسمال ہوسنہ عموماً سے اس کتاب میں یہ توضیع فرماتے ہیں کہ العدل فرماتے ہیں العدل جو ہے مصدر کا شگا ہے العدل مصدر کا شگا کسی بھیل کے کرنے پر انصاف کرنے کے معنی میں برابری کرنے کے معنی میں اور عادل کے مفہوم میں مبالغہ کا معنی پیدا کرتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کا جب ہم العادل بولتا ہے تو ہے تو مزر ہے لیکن عادل کا معنی دیتا ہے لیکن عادل کی جگہ پر العادل استعمال کرتے ہیں معنی میں مبالغہ کے لیے اور اب جو ہے مبالغہ کے اسمان ذیل العادل ان کہنے کی جگہ پر زید العادل بولتے ہیں یعنی وہ شراپا عادل ہے اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے اور عادل کے مفہم میں مبالغہ کا معنی پیدا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کو ہر فرد کو اور ہر واقعہ کو راس یعنی درست مقام پر رکھنے والے ہیں ہاں اس کے کسی بھی کام میں کسی بھی جو ہے قسم کے اس میں عدم اعتدال نہیں ہے ہر چیز میں کمال اعتدال ہے کمال برابری ہے ان کا ہر فعل جو اللہ تعالیٰ کا ہر فعل افراد و تفرید سے خالی ہے ہاں جی اور ہر طرح کے نقائص سے پاک ہے العادل اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوتا آیا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عادلانہ اسکیم اور نظام کے عین مطابق ہو رہا ہے ہاں جی بندوں کو چونکہ انہوں نے ایک محدود اور عارضی اختیار دے رکھا ہے اس سے کام لے کر بندے اپنے آپ پر ہاں جی اور دوسرے انسانوں پر اور جو خل کے خدا پر ظلم بھی کرتے ہیں انسان لیکن ان کا یہ ظلم کرنا کسی ذاتی قدرت کی بنا پر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اختیار اور قدرت کی غلط استعمال کی وجہ سے ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اس لیے انسانوں کی تمام کارستانیاں جو کچھ بھی اس دنیا میں ہو رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت امتحان کے مطابق ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے تمام اعمال کا حساب کتاب بھی محفوظ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حضرت میں اور وقت آنے پر سب کا محافظہ محاذہ ہونے والا ہے اور ہر ایک ذرہ یعنی خیر اور ذرہ شر کا انجام انسانوں کے سامنے ہونے والا ہے يَعْمَلْ کے عمل مسقال خیر میں یہ عمل مسقال ذرا ہاں جی تھوڑا اجاز میں تو اس میں بھی یہ فرما رہے کہ سب کا محسوہ ہونے والا ہے ایک دن اللہ کے حضور میں اور ہر ایک ذرہ خیر اور ذرہ شر کا انجام انسانوں کے سامنے آنے والا ہے العدل کے اصلی و لومی معنیٰ فرماتے برابر کرنے کے ہیں ہاں جی برابر کرنے کے اور اسی مناسبت سے حکام کا لوگوں کے نزائی مقدمات میں جگڑوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ فیصلے کو جو ہے عدل کہلاتے حکام کا جو ہے ہاں جی لوگوں کے درمیان لوگوں کے نزائی مقدمات میں انصاف کے ساتھ فیصلے کو عدل کہلاتا ہے قرآن کریم میں ہے انتہا کو مبلا عادل ہاں جی اسی معنیٰ لایا ہے کہ تم لوگ آپس میں جو عدل و انصاف کے ساتھ کمال انصاف کے ساتھ حکم کرو کسی پر ظلم نہیں کرو اور اسی لحاظ سے عدل لہٰذ احراط و تفریح کے درمیان اعتدال کو بھی کہا جاتا ہے عدل یعنی ہر چیز میں ایک احفرات ہے ایک تفریح ہے ان دونوں کے درمیانی راستے کو بھی یہ عدل کہا جاتا ہے اور اسی لحاظ سے عدل جو ہے احراط و تفریح کے درمیانی اعتدال درمیان اعتدال کو بھی عدل کہا جاتا ہے یہ متعلقہ کے اعظم الحسنہ کی سبھا نمبر تین سو سات پر فرماتے ہیں العدل کا مطلب ہے کہ کسی شانس کے ساتھ بغیر افراد تفریق کے وہ معاملہ کرنا جس کا وہ واقعی مستحق ہے ہاں کسی بھی شانس کے ساتھ بغیر افراد تفریق کے وہ معاملہ کرنا جس کو وہ واقعی میں مستحق ہے عدل انصاف کا ترازو ایسا صحیح اور برابر ہونی چاہیے کہ عمیق سے عمیق ہنج محبت اور شدید سے شدید عداوت بھی اس کے دونوں پلوں میں سے کسی پلہ کو جھکا نہ سکے یہ جو ہے یقیناً حاکم کے نہایت مشکل کام ہے جو چیزیں شران مہلک یا کسی درجے میں مضر ہیں ان سے اپنا جو ہے بچا کرتے رہنے سے ان سے جو ہے اپنا بچاؤ کرتے رہنے سے جو ہے خاص نورانی کیفیت ہاں جی انسان تھوڑا کچھ جو چیزیں شرن انسان کے لیے ہاں جی مہلک یا کسی درجے میں مضر ہیں جو بھی گناہ سارا ہے صحیح ہے ان سے جو ہے اپنے آپ کو بچا کر رہنے سے دھان گناہوں سے ہاں جی اللہ کی کے نفرمند اور انسان کے دنیا حد میں مہلک آنے چیزوں سے گناہوں سے خاص طور پر اللہ کے فرائض میں کوتاہی اور معرمات کے ارتکاب سے خود کو بچا کر رہنے سے جو ایک خاص نورانی کیفیت آدمی کے دل میں راسق ہو جاتی ہے اس کا نام تغوا ہے ہاں جی اور ادل و قسط یعنی دوست دوست و دشمن کے ساتھ یکساں انصاف کرنا دوست و دشمن کے ساتھ یکسان انصاف کرنا اور حق کے معاملے میں جذبات محبت و عدوت سے قطل مغلوب, مغلوب نہ ہونا یہ ہوتا ہوں ذہن گرام حق کے معاملہ میں جذبات محبت و عدوت سے قطل مغلوب نہ ہونا یہ حصلت حصول طغبا کے معاشر ترین اور قدر ترین اسباب میں سے انسان عدل انصاف کے اس مقام پہ پہنچیں گے تو یقیناً اس میں تعویٰ کا اعلیٰ مقام پیدا ہو جائے گا یعنی عدل انصاف جس کو کسی کی دوستی یا دشمنی نہ روک سکے وادل انصاف جس کے اختیار کرنے سے آدمی کو پرہیزگار بننا آسان ہو جاتا ہے اس کے حصول کا واحد ذرا اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کی شان جزا کا خوف ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اس کی شان جزا کا کل خیامت مندہ خوف ہے اور یہ خوف کہبیر می تعلوم آٹھمی سب آرمی آدمی اسم کے ہیں بہت ہیں طالباً 45 مقامات پر جہاں تک مجھے عاتل لفظ ہے خبیر ملون خبیر ہاں جی تعمل یہ اس کی مشابے ہیں قرآن کم از کم پینتالیس دفعہ قرآن پاک ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ خوشیار کرے بند خدا تم یہ نہ سوچو کہ تمہارا عمل سے اللہ بے خبر ہے تم یہ نہ سوچو اللہ کو کس چیز کا پتہ نہیں ہے اللہ بار بار فرمائن اللہ تعمل کبھی قسم کے ذات حلماتے حاجی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے تمام اعمال سے چھوٹے ورے ہر چیز سے باخبر ہے لہٰذا زن گرمین قسم آیتوں سے انسان اللہ تعالیٰ کے صفت عادل سے انسان جو ہے پر پختہ ایک یقین پہ ادا کرے جب اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کوئی رشتہ داری سے اللہ نے کام نہیں لینا ہے جس کے نئے کا اعمال ہے اس کو آج دینا اس کے بورے عمال اس کو سازا نہیں اس کا عدل انسان کے کمال پر اللہ تعالیٰ کا نظام قائم ہے تو ان اللہ خبیر انبی ما تعمل بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتی ہو اس سے بخبر ہیں کہ مضمون کا بار بار مراقبہ کرنے سے انسان اس آیت کو بار بار اپنے ذہن میں اس کو مراقبہ کریں سوچے رہیں سوچے رہیں اللہ فرمارے یار سانج خلوت میں سوچے اللہ فرمارے ان اللہ خبیر انبی ما تعمل بندے خدا تم یہ سوچتے میں کمرے میں الگ ہوں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے صرف میں ہوں اللہ رمتین ایسا نہیں اللہ تعالیٰ کو تمہارے ہر چیز کا پتہ ہے یہ بات اپنے آپ کو باور کرائیں اپنے آپ کو منوائیں اپنے دل میں اچھی طرح بٹھا دیں ہیں بھائی اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام سے باور ہے خاتم گناہ کر رہے ہو خاتم رشوت کھا رہے ہو خاتم جو کسی پر ظلم کر رہے ہو خاتم جو ہے جو بھی آل اپنے محرو خدا پر ظلم کر رہے ہیں اچھائیاں کریں برائیاں کریں چھوٹے سطح پر بڑے سطح پر انفرادی سطح پر اجتماعی سطح پر جو کچھ اچھا برا تم کریں لحمت مجھے سب کا پتہ ہے اس میں کوئی اللہ نے پینتالیس دفعہ ہی شاید کو دوہرائے جیسے کہ قریب مفوم کے ساتھ لفظ خبیر کم از کم پینتالیس مرتبہ عالم نے دہراض ہمیں اس بات سے سمجھنا چاہیے اس سے جو باخبر بھی اس آیت کے مضمون کا بار بار انسان کو مراقبہ کرنے سے ہوتا ہے جب کسی مومن کے دل میں یہ یقین مستحضر ہوگا کہ ہماری کوئی چھپی یا کھلی حرکت حق تعلیٰ سے پوشیدہ نہیں تو اس کا قلب جو ہے خشت علاج لرزنے لگے گا جس کا نظر یہ ہوگا کہ وہ تمام معاملات میں عدل انصاف کا راستہ اختیار کرے گا انصاف کرنے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں ایک تو زبردست ہونا ان کی شور کے اندر ہونا ہاں جی کوئی اس کے فیصلے سے زبردست ایک ایک دوسروں پر انصاف کرنے کے لئے. لوگیں انصاف کی دو دو باتیں ایک ایک تو زبردست ہونا یا فل پاور والا ہونا کہ کوئی اس کے فضلے سے سرتابی نہ کر سکے اور حکیم ہونا دوسری بات ہے کہ حکمت الدنائی سے پوری طرح جان تول کر ٹھیک ٹھیک جو ہے فیصلہ کرے کوئی حکم بے موقع نہ دے چونکہ حق تعالیٰ جو ہے عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے لہذا اسی ذات اقدس کا فیصلہ ہی کا مالا دلصاف پر مبنی ہوگا اور وہی ذات ہی جو ہے وہی ذات ہی جو ہے عدل العادل ہے شراپ عادل ہے، یعنی شراپ عادل ہے اللہ ہے ہاں جی اور اللہ جو یا اللہ،, اللہ جو ہے ذلعل ہے تو یا اللہ ہاں جی کے بجائے اللہ العدل کہنے میں یا اللہ ذوالآل کہنے میں تو اے صاحب اے اللہ تو صاحب عادل ہے زو کے لفظ و ذکر کے بجائے بھی ال اللہ اللہ العدل کہنے میں عدالت میں مبالغہ مقصود ہے ہاں جی یعنی اللہ نہ صرف صاحب عدل اور عادل و عدالت و انصاف کرنے والا ہے بلکہ شراپا عدالت ہے ہاں وہ شراپ شراپا علم ہے ایسے ہی شراپا عدالت ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کہ اس کے اس پورے نظام کائنات میں خواہ تکمیلی ہو یا تشریح اس سے بہتر نظام عادل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو جس طرح کا فیصلہ کرتا ہے ہاں جی چاہے کوئی روک نہیں سکتا کہ کرنا چاہے روک نہیں سکتا وہ اپنے ارادے سے جو فیصلہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں اور ہر معاملے اور نظام کائنات سے مکمل باخبر بھی وہی ذات ہے اور ہر چیز کا مکمل علم بھی اسی کو ہے اور حکیم و دانا بھی وہی ذات اقدس ہے لہذا حقیقی معنیٰ میں وہ مکمل عدل انصاف شریف اور صرف وہی ذات کر سکتا ہے اور اس کا یہ نظام تغوینی عالم اور اسی کے شریع احکام ہی جو ہے کمال عدل و انصاف پر مبنی ہے ہاں جی اور اس سے بہتر نہ کوئی بہتر نظام اس کائنات کے لیے کوئی لے آ سکتا ہے اور نہ ہی نظام شریعت میں اس کے شری نظام و قوانین سے بہتر کوئی قانون وضع کر سکتا ہے لہذا وہی ذات جو ہے ہی العدل جل جلالو ہے سراب عدل انصاف والی ذات ہے تو توضیحات بندہ کے لئے اپنے لکھا تھا اور جو اس باقی توضیحات میں انشاءاللہ ہنے والے درست میں آپ لوگ کو جائے گی لہذا وہی ذات ہی العدل جل جلالو ہے اس ہی اس العدل جل جلالو نے بلہ عزباددہ کے ذائم قائن کہے کوئی خوش کو یہاں سزا مل جاتی ہے کچھ کو اس دنیا میں خوش کو وہاں کل قیامت میں مجرم کو قید کوڑے ہاتھ کرنے سنسار کرنے یا سلی پر لٹکانے کی سزا دیتے ہیں اسے یہ سب کچھ العدل جل جلال ال کے عدل انصاف کے تحت ہی ہوتا ہے یہ آخری دو تین کے کتاب خوشیت عصما کے سب نمبر تین سو نو سے نقل کیا الحمد للہ جو ہے یہ ایک توضیح کے عدل ہاں جی اس مقدس سے کے لغوی اور علماء جو مختصر تو جہاد کیا تھا وہ آپ لوگوں تک پہنچایا اور انشاءاللہ باقیہ جو ہے اس کے بعد سے